یہ میرا آغاز کار ہے پہلی غزل اب جنو کب کسی کے بس ہے یہ غزلیں کبھی نہیں سنائی گئی اب جنو کب کسی کے بس ہے اس کی خوشبو نفس نفس میں اب جنو کب کسی کے بس ہے اس کی خوشبو نفس نفس میں سن باون عیسوی اس کی خوشبو نفس نفس میں ہے حال و سید کا سنائیے کیا حال سید کا سنائیے کیا جس کا سیاد خود کفس میں ہے حال شیت کا سنائیے کیا جس کا سیاد خود کفس میں ہے, ہے. مجرو بھائی خمار بھائی جس کا سیاد کیا ہے گر زندگی کا بسنے چلا کیا ہے زندگی کا بس نہ چلا زندگی کب کسی کے بس میں آہا آہا کیا ہے زندگی کا بس نہ چلا زندگی کب کسی کے بس میں ہے زندگی کب کسی غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار وہ تیرے جسم کی حوث میں ہے غیر سے رہیو تو ذرا ہوشیار وہ تیرے جسم کی حبس میں ہے پا شکستہ پڑا ہوا ہوں مگر پا شکستہ پڑا ہوا ہوں مگر دل کسی نغمے جرس میں ہے جون ہم سب کی دست رس میں ہیں جون ہم سب کی دسترس میں ہیں وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے جون ہم سب کی دست رس میں ہے وہ بھلا کس کی دست رس میں ہے یہ قدیم